و بارک و قرآن پاک میں اللہ تع کا اکثر صورتوں میں یہ تاز بیان اور طریقہ تکلم ہے کہ مشرقین اور مخالفین توحید کی دعوت دینے والے پیغمبر کے دلائل کا جب جواب نہیں دے سکتے اور آجز آ جاتے ہیں خالفین اور مشرقین ہیلے سازیاں کرتے ہیں کٹ ہوجتی پہ اتر آتے ہیں یہ جو توحید کا دائی ہے اس سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں غلط بیانیاں کرتے ہیں اللہ تعالی مشرقین اور مخالفین کے اس رویے کی کئی آیتوں میں شکایت کرتے ہیں مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے ہمارے روشن دلائل بھی دیکھو اور مخالفین کے بکواس دیکھو ظاہر بات ہے توحید کا دائی جب دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت جو ہوتی ہے وہ دلائل سے مزل ہوتی ہے ہم سورت یونس میں انشاءاللہ اللہ پڑھیں گے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت پر اور اپنی معبودیت پر اور اپنی الوحیت پر کتنے خوبصورت دلائل دیے اور دلائل کا ڈھیر لگا دیے مشرقین کے پاس ان دلائل کا بھلا کیا جواب ہے تو جب سادہ لو عوام اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں وہ دلائل ان پہ اثر کرنے لگتے ہیں تو اس اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ کٹ ہوجتیاں کرتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں ہیلے سازیاں کرتے ہیں اس اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں بکواس کرتے ہیں اللہ تعالی قرآن پاک میں مخالفین اور مشرقین کے اس رویے کی شکایت کرتے ہیں جگہ جگہ ابھی میں پیش کروں گا انشاءاللہ کہ دیکھ میرے پیغمبر یہ کیا کہتے ہیں مثلا پہلا پارا ہے اور پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ نے منافقین کی ایک شکایت کی و ازا لک الزین آ منو کالو آ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وہ ایزا خلع الا شیاتی اور جب وہ اپنے سرداروں اپنے پادریوں اپنے پوپوں کی جانب الگ ہوتے ہیں کالو تو ان کے پاس جا کے کہتے ہیں انا ما کن بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ جو مومنوں سے ہم نے بات جا کے کی ہے ان مستحزون ہم تو ان سے مزاح کر رہے تھے مخول کر رہے تھے ٹھٹھا کر رہے تھے اللہ نے ان کے اس رویے کی شکایت کی پہلے پارے میں اس سے پہلے اللہ نے ایک اور شکایت کی ویزا کی لال آمنو کما آمن ناسو جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے یہ دوگلی پالیسی چھوڑ دو ادھر آئے تو ہمارے بن گئے ادھر گئے تو ان کے بن گئے اس پالیسی کو چھوڑو اور اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے کالو تو جواب میں کہتے ہیں انو کما آمن سا کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان ای مان لائے اللہ نے رویے کی کیا کی شکایت کی کہ ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں نہ انہیں اپنے گھر کا پتا نہ وطن کا پتا نہ اولاد کا پتا نہ بیوی کا پتا نہ والدین کا پتا نہ برادری کا پتا انہوں نے تو ہر چیز ہے محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے وقوف ہیں کوئی کاروبار کا پتہ نہیں زمینوں کا پتا نہیں وطن کا پتہ نہیں اللہ نے ان کے اس کال کا جواب دیا اللہ سنو ان سفا جو لوگ میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں اصل میں بے وہی ہیں لیکن انہیں اپنی بے کا علم نہیں ہے سمجھے آپ میری بات میں نے سورت بکرا سے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ ان کے رویے کا شکایت کرتے ہیں ان کی باتیں دیکھ ان کا رویہ دیکھ ان کے کال دیکھ ان کے بکواس دیکھ ان کی کیلا سازیاں دیکھ ان کی حجتیں دیکھ ان کی کٹ حجتیاں دیکھ اپنے عوام کو برگلانے کے لیے اور اپنے عوام کو اسلام سے بچانے کے لیے کس طرح کی حرکتیں شروع کر رہے ہیں چنانچہ پچھلے درس میں جو سورت یونس کی ابتدائی آیتوں کا ہم نے درس دیا وہاں بھی اللہ نے ایک شکوہ کیا شاید آپ کے ذہن میں وہ ہو اللہ نے سورت یونس کی پہلی آیت میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا اسے معمولی کتاب نہ سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے اترنے والی بڑی عظیم کتاب ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا لوگوں کو اس بات پہ تاجب ہو گئے کہ ہم نے ایک بندے کو ایک آدمی کو انہی کی برادری کے ایک فرد کو نبی کیوں بنا دیئے ہیں بشر انسان اور آدمی اس کے سر پہ ہم نے نبوت کا تاج کیوں رکھ دیا ہے یہ تاجب ہو گیا ان لوگوں کو میرے پیغمبر تیرا کام کیا ہے ان ناسا لوگوں کو ڈرا و بشیر اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا میرے پیغمبر یہ جو لوگوں کو ڈرانا ہے اور یہ جو لوگوں کو خوشخبریاں سنانا ہے یہ وہی سنا سکتا ہے جو ان کی جنس میں سے ہو انہی میں سے ہو تو وہی خوشخبریاں بھی سنا سکتا ہے ڈرا بھی سکتا ہے اس کو بیان کرتے کرتے اللہ نے آخر میں آ کے فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کال کہ ال کافرونا اناضا مبین کہ یہ محمد جو ہے یہ جادوگر ہے یہ اللہ نے ان کے رویے کا شکوہ کیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کا بیان دیکھو میرے پیغمبر جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ دیکھو میرے پیغمبر پہ اترنے والی کتاب دیکھو میرے پیغمبر پہ اترنے والی آیات دیکھو ان آیات کا حسن دیکھو میرے پیغمبر کے بیان کی ندرت دیکھو خوبصورتی دیکھو پھر ان کا رفیہ دیکھو کہ یہ اپنے عوام کو میرے نبی سے بچانے کے لیے کہتی ہیں حاضر مبین یہ یہ قرآن جادو ہے اور یہ محمد جادوگر ہے تاکہ لوگ اس نبی کے قریب نہ آئے کیا بات کا علم نہیں تھا کہ جادوگر میں اور نبی میں کتنا فرق ہوتا ہے جادوگر اور نبی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ارے جادوگر کسی کا شاگرد ہوتا ہے پڑھتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے سیکھتا ہے جادوگر کسی کا شاگرد ہوتا ہے اور پیغمبر کا استاد رب ہوتا ہے ان کو یہ پتا نہیں چلا کہ جادوگر میں اور نبی میں کتنا فرق ہے جادوگر کسی کا شاگرد ہے پیغمبر کسی کا شاگرد نہیں ہے جادوگر کی ذہنیت خسیس ہے گندی ہے پست ہے گھٹیا ہے فرون کے دربار میں جادوگر آئے حضرت موسا کا مقابلہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا ذہنی بستی دیکھیں ان کی جادوگر کا کام ہے مال اکٹھا کرنا دولت اکٹھی کرنی فرون کو کہتے ہیں اگر ہم جیت گئے تو ہمیں مال کیا ملے گا مزدوری کیا ملے گی اجرت کیا ملے گی انعام کیا ملے گا یہ جادوگر ہے اس کے مقابلے میں پیغمبر اپنی قوم کو کہتا ہے لا سالوں کو ملی مالا لا صَلُكُ عَلَيْهِ أَجْرًا میں تم سے مال نہیں مانگتا میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ان اجری الا على الله میری اجرت کس کے ذمے ہے دیشتر. میری اجرت اللہ کے ذمے ہے میں نے تو اپنا بدلہ اللہ کے پاس جا کے لینا ہے جادوگر وہ ہوتا ہے جادوگر وہ ہوتا ہے جس کی ذہنیت پست ہوتی ہے گندی ہوتی ہے گٹیا ہوتی ہے اور مال کا لالچی ہوتا ہے اور جو پیغمبر ہوتا ہے وہ مال نہیں چاہتا اجرت نہیں چاہتا مزدوری نہیں چاہتا اور لوگوں جادو کا کام ہے جادوگر کا کام ہے کسی کو تکلیف پہنچانا اور پیغمبر کا کام ہے رحمتوں کا اتارنا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ کون ہے جادوگر ہے یہ پہلا شکوہ کیا اللہ نے قال الكافرون ان هذا لساحر مبين یعنی اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس کے نزدیک نہ جانا اس کے قریب نہ جانا اس کے قرآن پڑھنے سے متاثر نہ ہونا معلوم ہوتا ہے کہ سادہ لو عوام جو تھی وہ نبی پاک کے قریب آنا چاہتی ہے قرآن سننا چاہتی ہے دلائل سے متاثر ہونا چاہتی ہے لیکن ان کے پوپ، پادری وڈیرے چودری اپنی قوم کو بچانے کے لیے بکواس کرتے ہیں ان ہاذا لاہر مبین جادوگر ہے جی یہ قرآن جادو ہے جی یہ جادو کرتا ہے اللہ نے ان کے اس رویے کا کیا کیا شکوہ کیا دوسرا شکوہ اللہ نے آیت نمبر پندرہ میں کیا جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے آغاز میں تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزاطم آیاتنا یہاں <تصفح> تو اللہ نے بات کو بالکل کھول دیا نا واضح کر دیا اللہ فرماتے ہیں ایزا تلا علیہم آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں بیہ واضح بیہ کھلی کھلی ناتین روشن روشن جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل روشن ہیں جو بالکل واضح ہیں مثلا ایک آیت ہم یہ پڑھتے ہیں ایعا کا و ایعا کا ایک آیت ہم یہ پڑھتے ہیں یا یاس او بدو ربكم ایک آیت ہم یہ پڑھتے ہیں فعبد الله مخلصین له <الدِّين> ایک آیت ہم یہ پڑھتے ہیں فعبد الله مخلصین له الدين عبادت کرو تو رب کی کرو غائبانہ پکار کرو تو رب کی کرو غائبانہ مدد مانگو تو رب سے مانگو استعانت رب سے طلب کرو ایاک نعبد ویاک نستعین اس پر جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں کیوں رب سے مدد مانگو کیوں رب کی عبادت کرو کیوں رب کی پکار کرو کیوں رب کے سجدے کرو کیوں اس کی منتیں مانو کیوں اس کے نام کی نظر و نیاز دو تو پھر قرآن دلائل کی بارش برساتا ہے قرآن کہتا ہے میری عبادت اس لیے کرو کہ تمہارے حالات سے واقف جو میں ہوں میری عبادت اس لیے کرو کہ عالم الغیب جو میں ہوں میری عبادت اس لیے کرو مختار کل جو میں ہوں میری عبادت اس لیے کرو متصرف العمور جو میں ہوں میری عبادت اس لیے کرو ناف و زہار جو میں ہوں موتی و معنے جو میں ہوں میری عبادت اس لیے کرو بے یاد کل خیر واہو انا کا اللہ کل شعین کدیب جب ہم کھلی کھلی آئے ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ویزا تتلا علیہ آیاتنا جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں بڑی واضح بڑی روشن بڑی کھلی کھلی جن میں پیچیدگی کوئی نہیں ہے جن میں پیچیدگی نہیں کہ وہ ڈور الجھی ہوئی ہو جس کا سرا بندے کو نہ ملتا ہو بات بڑی پیچیدہ ہو جو کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو بات اس طرح کی کرتے ہیں عالم بھی سمجھے جاہل بھی سمجھے شہری بھی سمجھے دیہاتی بھی سمجھے عورت بھی سمجھے مرد بھی سمجھے چھوٹا بھی سمجھے بڑا بھی سمجھے ہم تو اس طرح کی باتیں قرآن میں کرتی ہیں اوئے لوگو عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کی ہے اس میں اب کیا ضرورت عقل چلانے کی جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا تمہارے پاؤں کے نیچے زمین بچھائی تمہارے سر کے اوپر اوپر آسمان کی چھت تان دی اس نے سورج کا نظام بنایا چاند کا نظام بنایا ستاروں کو جگمگایا بادلوں کو ہانک کے لایا بادلوں کو ہاتھ کے لایا بجلی چمکنے لگی بادل گرجنے لگے بارش پڑنے لگی اولے اترنے لگے برف باری ہونے لگی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں اور انسان اپنی پیدائش کو دیکھ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کر اپنی پیدائش کو دیکھ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کر زمین کو دیکھ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کر فلت پہاڑوں کو دیکھ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کر دو دریاؤں کو چلتے ہوئے دیکھ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کر سمندروں کی تہ میں چھپے ہوئے لولو مرزان کو دیکھ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کر سمندروں کی تہ میں پلنے والی مچھلیوں کو دیکھ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کر ان درختوں کو دیکھ نباتات کو دیکھ جمادات کو دیکھ حشرات الارض کو دیکھ اس دابا کو دیکھ ومام من دعوت ان فلرز اللہ حرض کو اس دابہ کو دیکھ زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے جاندار جن کے پاؤں یا پیٹ زمین پہ رکھتے ہیں ان کو دیکھ یہ ساری کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق کون ہے اللہ, اللہ،, اللہ فرماتے جب کھلی, کھلی ایتے، واضح واضح آتے جس میں ہماری توحید کا بیان ہے وحدانیت کا بیان ہے ہماری معبودیت کا بیان ہے ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے کال الزین لاہیر جو ن تو بول اٹھتے ہیں وہ لوگ جن کو قیامت کا یقین نہیں, نہیں ہے لاہر جو ن جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہیں جن کو ہمارے ملنے کی امید نہیں ہے ملاقات کی امید نہیں ہے وہ بول اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد محمد اگر تو ہمارے ساتھ کوئی فیصلہ کر لے تو ہم تیرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں بولو کیا چاہتے ہو تو وہ آ کے کہتے ہیں قرآن گئی رحاذا اے تے بے قرآن ان غیر رحاذا تے آ کوئی اور قرآن گئی رحاذا اس کے سوا یہ قرآن ساڈے واردا نہیں یہ تبھی قرآن گئی رحاظہ اب اللہ ان کے رویے کی کیا کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے دلائل دیکھ سمجھانے کا انداز دیکھ واضح آیات دیکھ روشن دلائل دیکھ بیہ دیکھ ان کا رویہ دیکھ بجائے ماننے کے میرے نبی کو کہتے ہیں ایتی بھی قرآن ان غیر حاضر تو کوئی اور قرآن لے آ پھر ہم تجھے مانیں گے او بدلو او بدلو لے چلو اور نہیں لا سکتا تو یہی سنا لیکن تھوڑا سا اس کو بدل دے یا تو مکمل کوئی اور کو پاگل سمجھتی ہے محمد خود بناتا ہے اللہ شکایت یہ کرنا چاہتے ہیں بے سمجھتے ہیں آمنا کا لال خود بناتا ہے بے یہ سمجھتے ہیں میرا نبی اپنی طرف سے پڑھتا ہے جس طرح چاہے میرا نبی پڑھ لے اس لیے یہ مطالبہ کر رہے بے قرآن غیر حاضر اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پیش کر او بدل دل ہو یا اس کو تھوڑا سا بدل دے تبدیل کر دے یہ قرآن ہمارے مناسب نہیں یہ سڈے واردہ توجو یہ تی بے قرآن گئی ریاض اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لینا یا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیکھنا ہم کہتے ہیں وہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ داتا ہیں ہم کہتے ہیں وہ متصرف الامور ہیں ہم کہتے ہیں وہ بیٹے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ رہائیاں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ نفع دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ نقصان پہنچانے پہ قادر ہیں ہم کہتے ہیں کامیابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں ہم کہتے ہیں دولت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہم کہتے ہیں وہ جھولیاں بھرتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہیں وہ کرموں والے ہیں فضلہ والے ہیں بھرنیاں والے ہیں کرنیاں والے ہیں ہمارا یہ خیال ہے اور تیرا قرآن کہتا ہے لا يملکونا مسکالا ذرہ دل قرآن سڈے وارے دا نہیں ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ دیتے ہیں مالک ہیں مختار ہیں اور تیرا قرآن کہتا ہے لا یم لکو ن مسکالا ذرت ایک ذرے کے بھی وہ مالک واہ میرے اللہ تم ہی دے پلے ککھ نہیں چڑھیا لا یم مسکالا ذرت ذرے کے میں نے کرنے کی یاد ضرورت لا یم مسکالا ذرت ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں ہم کہتے ہیں وہ مالک مختار ہیں ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں اور تیرا قرآن بول اٹھتا ہے ما یملی کھجور کی گٹڑی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک کوئی نہیں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے بلزین دونوں تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا مِن كِتْمِيرٍ جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو دیتے ہو مدد کے لیے بلاتے ہو یہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں ہے اللہ نے یہ مثال کیوں دی یہ بات سمجھانے کے لیے دی اور لوگو قبر کو سمجھو کھجور کی طرح گٹڑی کو سمجھو میت کی طرح پردے کو سمجھو کفن کی طرح میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، او تے اپنے کفنا دے مالک کو. ما لکونا من اپنا بھی ان کے اختیار میں نہیں اپنا کفن بھی ان کے ملک میں نہیں, نہیں ہے نہیں ہے جائیے مولویوں سے مسئلہ پوچھیے بریلویوں سے پوچھیے شیوں سے پوچھیے غیر مقلدین سے پوچھیے دیوبندیوں سے پوچھیے جس سے مرضی ہے جائیے پوچھیے یہ مسئلہ ایک بندہ مر گیا محلے میں غریب تھا نادار تھا بے کس تھا بے اولاد تھا کوئی بھی اس کا نہیں تھا مر گیا کوئی مال اس نے نہیں چھوڑا اب اس کو کفن پہنانا ہے زکات کے پیسے سے پہنا سکتے ہیں کیا پوچھو علماء سے کوئی بندہ کہے یار میرے پاس زکات کے پیسے ہیں زکات کے پیسوں کا کفن پہنا دو نہیں پہنا سکتے نہیں پہنا سکتے نہیں پہنا سکتے زکات میں ضروری ہے کہ جس کو آپ زکات دے وہ اس چیز کا کیا بنے؟ مالک, مالک بنے جس کو مال کا مالک بنے چونکہ میت مالک نہیں بن سکتا اس لیے میت کے کفن پہ زکات خرچ نہیں ہو سکتی, ہو سکتی بس دیت بس دیت بس دیت ہے جائیے علماء سے کل یہ مسئلہ پوچھیے میت کا کفن بھی اس کے اختیار میں نہیں, میت کا کفن بھی اس کے ملک میں نہیں مشرقین کہنے لگے ہم کہتے ہیں وہ مالک و مختار ہیں اور تیرا قرآن کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں ہے, ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ دیتی ہیں ہم کہتے ہیں وہ بیٹے دیتی ہیں ہم کہتے ہیں مقدمے سے رہائیاں دیتی ہیں ہم کہتے ہیں وہ اولاد بخش دیتی ہیں ہم کہتے ہیں فلاں مزار کی منت مانی تو اولاد ہو گئی فلاں مزار کی منت تو جھولی ہری ہو گئی ہم تو یہ کہتے ہیں اور تیرا قرآن کہتا ہے اولاد تو رہی ایک طرف لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا او ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ شَيَّن کے زو من ہو وہ میرے اللہ تیرے سمجھانتے قربان ہی جامع مولا شکر ہے تون نے قرآن بھی بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے ت نے قرآن ہی بھیجا تھا ورنہ مولوی تو بالکل جہنم کے گڑھے میں ہی پھینک دیتے جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے جھوٹھی روایتیں اللہ فرماتی ہیں اور لوگوں مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے مکھی بنانی پڑے گی اس کی آنکھیں بنانی پڑیں گی آنکھیں بنانی پڑیں گی قوت بسارت دینی پڑے گی مکھی بنانی پڑے گی اس کے کان بنانے پڑیں گے کان بنانے پڑیں گے قوت سماعت دینی پڑے گی مکھی بنانی پڑے گی اس کے پھیپھڑے بنانے پڑیں گے مکھھی بنانی پڑے گی اس کا جگر بنانا پڑے گا کہتے ہیں جتنے آزاد اور جتنے عوض چیمتی میں ہوتے, ہیں. اتنے ہی اونٹ میں ہوتے ہیں جتنے اونٹ میں ہوتے ہیں اتنے ہی چیمتی میں ہوتے ہیں مکھی بنانی پڑے گی اس کے پر بنانے پڑیں گے مکھھی بنانی پڑے گی اس کا منہ بنانا پڑے گا مکھھی بنانی پڑے گی اس کا جسم بنانا پڑے گا مکھھی بنانی پڑے گی اس میں روح پھونکنی پڑے گی اللہ فرماتے ہیں وہ یسلوب زباب لا یستن کے زو ہو من ہو بابا جی ہوں زندہ بابا جی ہوں زندہ اور کھانا ہو ان کے سامنے اور مکھھی کوئی چیز چھین کے لے جائے بابا جی ہو زندہ اور کھانا ہو سامنے مکی کوئی چیز چھین کے لے جائے یا ان کا انتقال ہو جائے ان کی قبروں پہ چڑھاؤ نظریں نیاز اور منتیں اور پکاؤ چاول اور مکی اس سے کوئی چیز چھین کے لے جائے قرآن کہتا ہے لا یسن کے زو ہو من ہو وہ سارے ملک کے زور لگائیں مکھی سے اپنی چیز واپس لے نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے پکارنے والا بھی کمزور جس کو پکارا گیا وہ بھی کمزور بلانے والا بھی کمزور جس کو بلایا گیا وہ اس سے کمزور با قدر اللہ حق کا قدرے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقْكَ قَدْرِ اور جس طرح میرے قدر کرنے کا حق تھا میرے بندوں نے میری قدر نہ کی مجھے چھوڑ کے ان کو پکارنے لگے جو مکھی کا پر نہ بنا سکے مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگنے لگے جو مکھی کا پر نہ بنا سکے مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگنے لگے جن کے اختیار میں کخ نہیں ہے مجھے چھوڑ کے ان کو پکارنے لگے جو کجور کی گھٹھلی کے اوپر باریک پردے کے مالک نہیں ہیں انہوں نے ان کو پکارا جو مکھی کا پار نہ بنا سکے اور مجھے چھوڑ کر جس نے تین اندھیروں میں ظلمات تین اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پہ نقشہ بنانا شروع کر دیا تھا نقشہ بنانا شروع کیا تھا تیری آنکھیں بنائی قوت بصارت دے دی تیرے کان بنائے قوت سماعت دے دی تیری زبان بنائی قوت گویائی دے دی تیرا دل بنایا دھڑکنے کی قوت دے دی تیرا دماغ بنایا سوچنے کی صلاحیت دے دی ہم تین اندھیروں میں تیری تصویریں بنا رہے تھے گندے پانی کے قطرے پر مجھے چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں مجھے چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جن کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں میرے سوا ان کو پکارتا ہے جو بچوں کو یتیم چھوڑ کے بچوں کو یتیم چھوڑ کے قبروں میں جا سوئے میرے سوا ان کو پکارتا ہے جن کے بچے روتے رہتے ہیں اور وہ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں جن پہ بہت آ گئی ہے جن پر نیند تاری ہوتی ہے جو آجز ہیں ان کو پکارتا ہے میں ہوں نا جو قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو مٹھی میں لپیٹ ساتوں آسمانوں کو مٹھی پہ لپیٹوں گا اور یہ ساری زمینیں میری ایک مٹھی بنتی ہیں ساری زمینیں میری ایک مٹھی بنتی ہیں اور میں آسمانوں کو مٹھی پہ لپیٹ کے کہوں گا لمن کل جاؤ آئنل جب بار اون اب بار کہاں ہے متکبر کہاں ہے بادشاہ کہاں ہیں بڑے بڑے متکبر کہاں ہیں لیمن المل بولو آج کس کی بادشاہی اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کے ان کو پکارا وہ قدر اللہ حقا قدری کہنا یہ چاہتا تھا کہ مشرقین کے سامنے جب آیتیں پڑی جاتی ہیں کھلی کھلی آیتیں واضح آیتیں نشانیاں کھلی کھلی تو مشرقین کہتے ہیں اے قرآن سڈے وارے دا نہیں اتنے بھی قرآن ان غیر لہٰذا کوئی اور قرآن لیا جس کے ایڈے سخت مسئلے اور بھی تو مولوی ہے نا تو کوئی نواتیں نہیں نا اور بھی تو ہے نا مولوی وہ بھی تو بیان کرتے ہیں نا بچوں بچوں لنگ جاندے نے اور بھی تو ہے نا بدل ہو تھوڑا سا بدل دے کوئی اور قرآن لے آ وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا اے تے بے قرآن ان غیرِ حازہ او بدل ہو ہو کہنے لگے یہ قرآن سڈے وارے دا نہیں یہ قرآن ہمیں یہ قرآن ہمیں منظور نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ اس کو تھوڑا سا بدل دے دیکھنا دیکھنا